برائے میرے بھائی آپ کا قیدہ کیا ہے سبحان ربی الاعلا ان دعاوں میں قیدہ موجود ہے میرے بھائی ان دعاوں میں قیدہ موجود ہے ایک دعا یہ ہو گئی یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے میرے بھائی بزار اور تبرانی کی روایت کے مطابق کم از کم تین بار اور ورنہ پانچ دفعہ سات مرتبہ ایسے کر کے ایک دعا یہ ہے سہی کی دوسری دعا سن لیں القدوس رب سن رب الملائے رکو والی دعا کہ وہ بہت پاک ہے بہت مقدس ہے وہ دو فرشتوں کا رب ہے وہ جو دبریل علیہ السلام کا رب ہے اور یا پھر وہ دعا جس کے بارے میں جناب عشا کہتی ہیں یہ سب دعائیں بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی شک و شبہ سے بالاتار بخاری مسلم کی جناب عشا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رقو اور سجدہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر آپ اکثر و بیشتر کون سی دعا کرتے ہیں تو میرے بھائی اب تو اپنا انداز تبدیل کریں جناب ایشا کہہ رہی ہیں کہ نبی وسلم اکثر و بیشر سعید اور میں یہ دعا کیا کرتے تھے صبح ربھی ہم دکھ اللہ فرلی اس کی وزا پہلے کر چکا ہوں کہ تو پاک اے اللہ اے ہمارے رب اپنی ہم دوست کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے معاف کر دے اس کی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا ایک اور دعا جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے اللہ عنی اوبر کا منصحت وہ بھی <نفسِك> یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں کر رہے تھے جب جناب عشا نے آپ کو تلاش کیا تھا رات کے اندھیرے میں ہیں اور جناب عشا کہا کرتی تھی کہ بعد میں میں نے دل میں کہا کہ میں کس وادی میں ہوں اللہ کے سر کہاں ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ اپنی بیگم کے پاس گئے ہیں اور آپ اپنے رب کے پاس ہیں سعیدے کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں رب سے مناجات کر رہے ہیں سنگوشیاں کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہم اینی اعوذ من اللہ یا اللہ تیری ناراضگی کے ڈر سے میں اپنے آپ کو تیری رضا کی پناہ میں دیتا ہوں میرے بھائی ایسی ہی دعا اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بھی سکھائی تھی وہ بھی حدیث ذہن میں رکھیں، یہ بھی حدیث میں زین میں،, میں رکھیں اور کون لوگ یہ زین میں رکھیں وہ لوگ ان دعاؤں کو ان حدیث کو زین میں رکھیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو چھڑائے محمد اور محمد ناراض ہو جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ناود اسلّہ کتنا شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے اللہ کے اصول تو اپنے صحابی کو بھی سکھا رہے ہیں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تجھے تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تُو مجھے بچا رہے ایسے کاموں سے کہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہو سکتا ہے اللہ اودک و بھی موافع یا اللہ تیری سزا تیرے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری افیت میں تیری مافی میں دیتا ہوں وہ اعدب یا اللہ تج سے ڈرتے ہوئے تج سے باغتے ہوئے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اللہ ع صناک یا اللہ تیری سنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا تری ہم سنا کا میں حق ادا کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند لیکن اللہ کے سامنے یہ مقام ہے کہ آپ بھی اللہ کی سنا کا حق ادا نہیں کر سکتے کسی اور نے کیا حق ادا کرنا ہے لوگ کہتے نہیں نہی جی میرے پیر نے اتنے مجاہدے کر لیے ہیں اتنی ریاستے کر لی ہیں اتنے چلے کاٹ لیے ہیں کہ اب نمازیں معاف ہو گئیں یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیری حمد و سنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا انتکما تعالیٰ نفسک یا اللہ تو ویسے ہے جیسے تو نے خود اپنی حمد و سنا بیان کی ہے اپنی حمد و سنا کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا کوئی مخلوق یہ حق ادا نہیں کر سکتی اسی دعا کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھیں جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا اللہ کرسول کیا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے عوض میں اپنے عمل کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جائے گا صاحب حیران رہ گئے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت آپ بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے فرمایا والا میں بھی نہیں عمل کے ساتھ نہیں جاؤں گا اللہ اللہ رحمت فرمایا میں بھی جنت میں تب داخل ہوں گا جب میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے تو امال کی قیمت کی وجہ سے نہیں آمال جو ہے کسی کے جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتے جنت اتنی بڑی نعمت ہے جنت اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کا بھی عمل جنت کا عوض نہیں بن سکے کسی کا بھی عمل جنت کا عوز نہیں بن سکا کسی کے اعمال جنت کے عوض نہیں بن سکے حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے اعمال بھی جنت کا عوض نہیں بن سکے میرے بھائی ہمارے امال جنت کا عوز کیسے بنے اسی ایک آنکھ کو لے لیں پوری زندگی آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا اللہ نے جو پہلے سے نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جنت کا کیا کریں گے یہ آنکھیں یہ کان یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ سر یہ ناک یہ پیٹ یہ بازو یہ شرم یہ ہمارا آسانی سے پیشاب نکلنا قبض نہ ہونا تکلیفوں میں مبتلا ہوئے بغیر سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ بیگم اللہ کی نعمت ہے یہ اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں یہ مارو دولت اللہ کی نعمت ہے آج اس مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے مسجد میں ہے, میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کو یہاں پہ کون لے کر آیا میرے بھائی اللہ نہیں کہ صرف اللہ کون لے کر آیا آپ کو یہاں پہ صرف اللہ اور کوئی لے کر نہیں آیا ان ناتوں سے توبہ طیب ہو جائیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سرکار بلاتے ہیں سرکار نہیں بلاتے سرکار کا مالک اللہ بلاتا ہے یہاں پہ بلانے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یا تیری سنا کا میں سکتا میرے بھائی ایسی ہی دعا آپ نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی تھی کہ سونے سے پہلے پڑا کرو اس کا صرف ایک لفظ بیان کروں گا آپ نے کہا تھا یہ کہا کرو الا من من آلک یا اللہ نراد ہو جائے تو میرے پاس کوئی پناگاہ نہیں ہے سوائے تیرے تو اسے ڈر کر تو اسے با کر تیری طرف آؤں گا کوئی اور نہیں بچا سکتا کیا آپ نے صحابی سے کہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو میں بچا لوں گا ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے شیخ عبدالکل دلانی بچا لیں گے کوئی پیر بچا لے گا کوئی نبی بچا لے گا نہیں فرمایا لا مل جا وا من, من کا اللہ علق یا اللہ تاراج ہو جائے تو ناراض ہو جائے میرے لیے کوئی پناگاہ نہیں ہے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے ہاں تو خود ہی مجھے نجات دے سکتا ہے آدم علیہ السلام سے رب ناراد ہوا میرا رب ناراض ہوا تو پناہ کہاں ملی اللہ ہی کے پاس ملی کہیں اور پناہ گاہ نہیں ملی کوئی اور نہیں بچا سکا بچایا تو میرے رب نہیں بچایا معاف کیا تو میرے رب نہیں معاف کیا تو برہا میرے بھائی یہ ایسی ایسی شاندار دعائیں ہیں جو آپ نے سجدے میں کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے دو سجدوں کے ماں بین آپ بیٹھیں گے اور کتنے سیکنڈ میں آپ نے دو سجدوں کے مابین بہن بیٹھ کے دوبارہ سجدے میں جانا ہے میرے بھائی جی ہاں ایک سیکنڈ کے دو جی ہاں جی اللہ خوش رکھے وہ حدیث پر یاد کریں وہ حدیث پر یاد کریں بخاری مسلم کی وید برائے ابن اعظم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھو آپ کا سجدہ آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور آپ کا رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا یہ چاروں جو کام تھے برابر برابر ہوا کرتے تھے اور دوسری حدیث جناب نصیب نے مالک کی وہ بھی بخاری مسلم کی یہ سب صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں اور روایات حدیث بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی پھر بھی آپ عمل نہ کریں تو آپ کی مرضی جناب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے کھڑے رہتے کھڑے رہتے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے بیٹھے رہتے بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی ان حدیث کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیے اور پھر دیکھیے کہ میں رب آپ کی نماز قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا تو میرے بھائی دو کی کے بہن کیا پڑھنا ہے اب بیٹھ تو آپ گئے پڑھنا کیا ہے ایک دعا یہ آتی ہے رب غفر لی رب غفر لی اے میرے مالک اے میرے رازق اے میرے پیدا کرنے والے اے کینات کا نظام چلانے والے اغفر فر لی مجھے معاف کر دے اغفر لی مجھے معاف کر دے دو مرتبہ اللہ کے یہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسری حدیث میں ایک اور دعا بھی آتی ہے اگرچہ وہ قدرے ضعیف روایت ہے تو آپ اسی پہلی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں ورنہ وہ آتی ہے اللہفرلی ورمنی و حدنی وافنی ورزقنی ا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے ہدایت دے دے اے اللہ مجھے آفیت دے اے اللہ مجھے رزق دے کتنی عظیم و شان دعائیں ہیں تو پھر میرے بھائی آپ اچھی طرح بیٹھنے کے بعد دو شہدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے ماں جو آپ بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا روخ کی جانب ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ چکے ہیں اس انداز سے آپ نے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد آپ سعدے میں چلے گئے سجدہ پھر ویسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے سجدہ کیا تھا اور اس کے بعد باقی نماز کیسے ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج مکمل نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ امید ہے کہ کل نماز مکمل ہو جائے گی اللہ تباک ہمیں اپنی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق نہ آخر الحمد الحمدللہ رب العالمین